السلام عليكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدی حد محمد انصلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور وكل وک اللہ بدنار آج کا خطبہ جمعہ جس امام صاحب نے دیا وہ ڈاکٹر عبدالباری الباری حافظ اللہ ہے انہوں نے خطبہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و صناح بیان کی پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑا آپ اور آپ کے صحابہ کلام کے لیے دعائیں کیں اس کے بعد انہوں نے کہا یہ عید پڑھتے ہوئے کہ وہ اض قال اور ابو کا رل ملا اکتی خلیفہ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں یہاں سے امام صاحب نے آج کے خطبے کا آغاز کیا ہے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو وجود بخشنے والے اور سمجھ بوجھ دینے والے اللہ کی ایک حکمت یہ ہے اللہ کی ویسے تو حکمتیں بہت زیادہ ہیں تو ایک حکمت کا تذکرہ کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اللہ کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس نے انسان کو زمین پہ خلیفہ بنایا جو اللہ کے دستور کو قائم کرتا ہے جو اللہ کی محیر العقول کاریگری اللہ کی مخلوقات کے راز بدی قسم کی حکمتیں اور اس کے احکام سے حاصل ہونے والے فوائد ایاں کرتا ہے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا یہ اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام اللہ کے شریعت نافذ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوقات کے راز کھولتا ہے اللہ کی بدی قسم کی حکمتیں جو ہیں وہ بیان کرتا ہے کیا اللہ تعالی کے کمال اور وسیع علم پر اس انسان سے بڑی کوئی نشانی کسی کو ملی ہے امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ ایک بڑی نشانی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کس قدر کامل ہے کس قدر قادر ہے اور اس کا علم کتنا وسیع ہے یعنی کہ آپ پہاڑ چھوڑ دیں دریا چھوڑ دیں سمندر چھوڑ دیں ایک انسان کی طرف دیکھ رہے ہیں بلکہ امام صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ پہاڑوں سے کہیں بڑھ کے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیدا کیا اللہ کی رحمت اور مخلوق میں جاری و ساری اس کے دستور کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے زمین میں خلیفہ بنائے اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین پہ خلیفہ بنا دیتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے حکومت اس کے حوالے کر دیتا ہے اللہ کہتے ہیں ان الردال یہ زمین سالی کی سالی اللہ کی ہے یور سا مینشا من احبادی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارس بنا دیتا ہے اصل مالک کون ہے اللہ خلافت در اصل امتحان اور ازمائش ہے جس کو اللہ خلافت دیتے ہیں اسے اللہ آزما رہے ہیں اس کی ازمائش ہو رہی ہے امتحان ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ موسا علی اسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا آسا ربو کم ائیں کم وقف کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلا کر دے گا دشمن کا نام کیا ہے فرآون اور تمہیں زمین پہ خلافت دے گا اور پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو تو بادشاہت حکومت خلافت یہ کیا آزمائش امتحان ہے میرے بھائی یہ آج کا خطبہ جمعہ ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے آپ بیٹھ جائیں آپ تھک جائیں گے اس طرح تاکہ آپ آسانی سے سن سکیں بیٹھ جائیں ورنہ آپ تھک جائیں گے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو خطیب صاحب نے کہا اس زمین کا وارث وہی وہ بنے گا جو خلافت کی ذمہ داری اچھے طریقے سے ادا کرے گا خلافت کا تقادہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ نے انسان کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے خلافت کا تقاضہ یہ ہے کہ زمین پہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی شریعت نافت کی جائے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی جائے اس زمین کو تعمیر کیا جائے آباد کیا جائے اور زندگی کو رونق بخشی جائے اقوال کے ذریعے اعمال کے ذریعے پیداوار کے ذریعے درس و تدریس کے ذریعے اللہ تعالی نے فرمایا ہے یا ابدونقون نبی سیاح کہ جنہیں میں خلافت عطا کروں گا وہ میری عبادت کیا کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے جن کو اللہ خلافت دیں گے ان میں سے جو نیک ہوں گے وہ کیا کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے تم میں ایمان لانے والوں اور نیک امال کرنے والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انہیں زمین پہ جانشین ضرور بنائے گا اللہ اس زمین کے اوپر حکومت انہیں دے گا جو ایمان سے ایمانوں میں لے کر آئیں گے اور نیک امال بجا لائیں گے اسی لیے جناب صدیق کو خلافت ملی جناب عمر کو ملی جناب عثمان کو ملی جناب علی کو ملی آج اگر ہمیں نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے نبی علی اللہۃسلام نے ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے خجور کا درخت میرے بھائیو اس کی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے کھجور جس شکل میں ہو اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے کھجور کی شاخوں سے اس کی ٹہنیوں سے اس کی جڑ سے تو کھجور جو ہے وہ ہر لحاظ سے مفید ہے تو اللہ نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے کہ مومن بھی کھجور کے درخت کی طرح ہر وقت دوسروں کو فائدہ دینے میں لگا رہتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے میں نہیں دوسروں کا مال لوٹنے میں نہیں بلکہ ان کو ان کا فائدہ کرنے میں لگا رہتا ہے مصروف رہتا ہے امام صاحب, کہہ رہے ہیں خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ والسلام نے ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے جس کی ہر چیز مفید ہوتی ہے اس کے نفع پہنچانے کے انداز میں تفاوت ہوتا ہے فرق ہوتا ہے اور اس کے اثرات مختلف صورتوں میں زہر ہوتے ہیں کھجور درخت کھجور جو ہے فائدہ دیتی ہے لیکن انداز مختلف ہیں کچی کھجور کا انداز اور ہوگا رتب کا انداز اور ہوگا خشک کا انداز اور ہوگا ٹینیوں کا انداز اور ہوگا لیکن وہ ہر انداز میں لوگوں کے لیے مفید ہے اللہ نے فرمایا الم ترقی فطرہ کریم قیبہ کشدر قیبہ اسلوحا ثابت و فرحا فصمہ ات اکلحا کلب ادنی ربی ہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے جو ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے کلمہ طیبہ لا اللہ یہ کلمہ جو ہے ایک درخت کی طرح ہے وہ درخت جو ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں تک جا رہی ہیں کلما طیبہ جو ہے لا اللہ وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل ہر وقت دیتا رہتا ہے یہ کلمہ ہے جو مسلمان پڑھتا ہے یہ کلمہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے مومن سراپا خیر ہے آپ علی اصلا و اسلام کا فرمان ہے ہر مسلمان پہ صدقہ دینا فرد ہے ہر مسلمان پہ فرد ہے کہ اللہ کی راہ میں کیا کرے صدقہ ہر مسلمان پہ ہر مسلمان پہ تو آپ سے سوال ہوا اگر مومن کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو غریب بھی لوگ ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے مزدوری کرے اور خود بھی فائدہ اٹھائے دوسروں پہ بھی صدقہ کرے یعنی کہ مزدوری کریں اور اپنے آپ، اپنا لباس خریدیں اپنا کھانا خریدیں بچوں کا خریدیں اور صدقہ خراج بھی کریں سوال ہوا اگر مزدوری کرنے کی طاقت بھی نہ ہو تو پھر کیسے صدقہ کریں تو آپ نے فرمایا کسی ضرورت مند اور مغموم شخص کی مدد کرے کوئی غمگین آدمی ہے آپ اس کے پاس بیٹھ جائیں اس کا غم ہلکا کریں اس کی پریشانی دور کریں کم از کم گفتگو کے ذریعے تو یہ کام کر سکتے ہیں نا کہا کہ اگر اس کی استاد بھی نہ رکھتا ہو تو تو آپ نے فرمایا اچھے اور خیر کے کام کی تلقین کریں لوگوں کا غم ہلکا نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لو مجھے کلمہ سناؤ میں تمہاری خلاص درست کر دیتا ہوں بھائی جوا نہ کھیلا کرو بھائی بیٹیوں کو پردہ کراؤ یہ اچھی باتیں تو آپ کر سکتے ہیں نا سوال ہوا اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو تو آپ نے فرمایا کسی کو تکلیف دینے سے باز رہے کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے اگر آپ کسی کو پیسہ نہیں دے سکتے کھانا نہیں دے سکتے کسی کا گفتگو کے ذریعے غم ہلکا نہیں کر سکتے کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف تو نہ دیں خاموش بیٹھے رہیں یہ بھی صدقہ ہے اس کو تنگ کرنا اس کو گالی دینا اس کو مارنا اس کی چگلی کرنا اس کے اوپر الزام لگانا اس کے اوپر تومتے لگانا یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی اس کے اوپر بھی تو کم از کم اس سے بعد آ جائیں یہ بھی صدقہ ہے کہ لوگ آپ کے شر سے مفود ہو گئے اسلام کو بطور دین قبول کرنے والے مسلمان کا یہ پیغام ہے کہ اس دین پہ قائم رہے امام صاحب کہہ رہے ہیں جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ اس دین پہ قائم رہے لوگوں کو اس دین کی دعوت دے سب کا بلا کرے اسلام وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن جائے گا اس سے خیر ہی برآمد ہونی چاہیے اس کی طرف سے کوئی چیز اگر میرے گھر میں آئے تو کیا آئے خیر آئے شر نہیں آنا چاہیے وہ نیکی اور برائی کی طرف متوجہ رہے وہ روشنی کی کرن بن کر رہے اس کا دل محبت سے سرشار ہو زبان مودد سے تر رہے ہاتھ قلم کرنے کے لیے کھلے رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھلے رہنے چاہیے جس سے بھی ملے اس کا بلا ہی کرے اس سے ہمیشہ خیر کی لوگوں کو امید ہو اور لوگ اس کے شرط سے محفوظ ہوں مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے مسلمان ایک عظیم پیغام اور اعلیٰ ہدف کے لیے ایک عظیم مشن اور اعلیٰ ہدف کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کی خاطر زندہ رہتا ہے. اسی راہ میں جد و جہد کرتا ہے مفاد عامہ کے لیے جسجو کرتا ہے اسی جذبے کے تحت امن و امان کی توقع رکھتا ہے اپنے عمل کو اس مشن کے لیے مسخر کر دیتا ہے اسی مشن کو بنیاد بنا کر اس کی آبیادی کرتا ہے اور اس مشن کے لیے زندگی وقف کر دیتا ہے ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے کبھی ایسا شخص بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو جسمانی طور پہ صحیح سلامت ہوگا مکمل طور پہ تن آور ہوگا لیکن زندگی میں تزبزب کا شکار ہوگا اس کی کوئی امید نہیں ہوگی جس کے ساتھ چلے کوئی مشن نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے جس کے لیے وہ زندگی گزار رہا ہو اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا جس کے لیے مصروف ہو اس کا کوئی پیغام اور مشن اور مقصد نہیں ہوگا جس پر اسے فخر ہو اور جس کے لیے مخلص ہو جائے امام شافی نے کہا تھا راہی اللہ اگر نے نفس کو کسی حق کام میں نہیں لگاؤ گے تو یہ تمہیں کسی باطل کام میں مصروف کر دے گا اگر آپ اپنے آپ کو اچھے کام میں مصروف نہیں کریں گے تو برا کام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی مل جائے گا اس لیے پہلے اس کے کہ آپ کا ٹائم برے کاموں میں لگے آپ اپنے نفس کو مصروف کر دیں کس کام میں ٹائم ٹیبل بنا لیں فدر سے لے کے مغرب تک میں نے کام کرنا ہے مزدوری کرنی ہے مغرب سے عشاء تک میں نے فلاں جگہ ترجمہ پڑھنا ہے عشاء کے بعد فلاں درس میں میں نے بیٹھنا ہے فدر کے بعد میں نے فلاں جگہ پہ تلاوت کرنی ہے اپنا پورا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اپنا بھی بچوں کا بھی بچوں کا ٹائم فارگ نہیں ہونا چاہیے بچوں کا ٹائم فارغ اگر آپ ان کو فارغ چھوڑیں گے تو پھر خود ہی وہ پر کر لیں گے اور پھر کیا ہوگا برے دوست ملیں گے اور آپ خود بھی آپ بھی اگر آپ اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے کسی درس میں نہیں بیٹھتے ترجمہ کلاس میں نہیں بیٹھتے تو پھر کسی نہ کسی جگہ آپ فلم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں نہ کہیں جوا کھیل رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں تاج کھیل رہے ہوں گے یہ مصروف خود ہی آ جائے گی اس پیغام کا حامل سب سے پہلے ان کی اسلامی پیغام کا حامل سب سے پہلے ذاتی اصلاح اور محاسبہ نفس کرتا ہے جس کے پاس اسلام کا پیغام ہے وہ پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے اور جو اپنے نفس سے غافر رہے اس کو پروائی نہیں ہے جدھر زندگی گزر رہی ہے گزرتی رہے محاسبہ نفس نہ کرے غفلت میں آگے بڑھتا جائے برے انجام سے آنکھیں بند کیے رکھے اللہ کی معافی پہ بھروسہ کیے رکھے تو اس نے اپنے نفس کو ہلاکت کی راہ پہ لگا دیا ہے جو یہ کہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں روزہ رکھ لیا کبھی نہ رکھ لیا کبھی کوئی درس سننا پڑ گیا سن بھی لیا فلموں دیکھنے جانا پڑ گیا ادھر بھی چلے گیا تاج کھیلنا پڑ گیا وہ بھی شراب پینا پڑ گئی وہ پی لی کوئی اس کی زندگی نہیں ہے اور ہر بات پہ کیا کہتا جی اللہ معاف کرنے والا ہے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں جو صرف اللہ کی معافی پہ بھروسہ رکھے گا عمل نہیں کرے گا تو اس نے اپنے نفس کو ہلاکت کی راہ پہ لگا دیا ہے مسلمان کا پیغام اسی قدر پھیلتا ہے جس قدر وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے ان کی اصلاح کرتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دین کی حفاظت اور امت کی خدمت میں مقصد عظیم ہونا چاہیے ہمت بلند ہونی چاہیے آپ علیہ اصلاح اسلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اچھے اور بلند امور سے محبت کرتا ہے جبکہ گٹیا امور سے اللہ نفرت کرتا ہے اس پیغام کا حامل کون سا پیغام پیغام اسلام اس پیغام کا حامل شخص اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے احکامات الحیہ کی تعمیل کرتا ہے واجب کی ادائیگی کرتا ہے اور حدود اللہ کی حفاظت کے سلسلے میں اپنے نفس میں قوت ارادہ پیدا کرتا ہے مسلم حکمران کا زندگی میں اس کے نام یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی رعایا کے مفادات کا تحفظ کرے ریا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے اور اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ ریا کو ہر مفید چیز ملے اور ریا کو ہر دینی اور دنیاوی مضر چیزوں سے دور رکھا جائے احمق اور فاسق لوگوں پہ کنٹرول مسلم حکمران کا فرد ہے کہ احمق اور فاسق لوگوں پہ کنٹرول رکھے اور انہیں گناہوں ظلم اور افراتفری سے روک کر رکھے علماء کرام کے نام بھی پیغام بہت عظیم ہے کیونکہ علماء ہی رسولوں کے خلافا اور انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے نیب کون ہیں کون ہے جی علماء اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کو جہالت کی آفتوں سے اور بدعقیدگی سے محفوظ بنائیں شبہات کا پردہ چا کرتے ہوئے راہ ہدایت روشن کریں شبہات کا ازالہ کریں لوگوں کو شبہ ہوتے ہیں نا جو قبروں پہ جاتے ہیں قبر والوں سے بیٹے مانگتے ہیں ان کے ذنوں میں شبہات ہوتے ہیں وہ سمتے ہیں کہ شاید یہ بیٹا یہ قبر والا مجھے بیٹا دے سکتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں علما کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے شبہات کو دور کیا جائے لوگوں کو دینی امور کی تربیت دیں ایک عالم لوگوں کی پیدا کردہ خرابیوں کی اصلاح کرتا رہے ان کی بلائی کی طرف بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا رہے انہیں نیکی کا حکم دیتا رہے انہیں برائی سے روکتا رہے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کا مظاہرہ کریں جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے برائی سے روکیں گے تو وہ آپ کو پھول نہیں پہنائیں گے آپ کو تنگ کریں گے کیونکہ آپ تو کی دعوت دے رہے ہیں آپ شرک سے روک رہے ہیں آپ بدعات سے روک رہے ہیں آپ سود سے روک رہے ہیں جس جس جرم سے روکیں گے اس جرم کا ارتکاب کرنے والے آپ کے مخالف بنتے چلے جائیں گے آپ تکلیفیں آئیں گی تو کیا کرنا ہے صبر کرنا جیسے کس نے کیا تھا نبی علیت وسلام نے مسلمان مربی کی ذمہ داری ہے مربی تربیت کرنے والا کہ وہ خود مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ بن کر سامنے آئے حالات کی اصلاح اور نسلوں کی تربیت کے لیے بلند اخلاقی اقدار کردار سے وعدے کرے تاکہ اس کا پیغام ہر دل کی گہرائی تک پہنچ جائے اور ذہن سازی کرے زندگی میں لوگوں کو نئی زندگی پہ ابارے ایک مسلمان عورت کی کے لیے پیغام یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہر اعتبار سے اخلاقی اقدار کا تحفظ کریں یہ کس کے لیے پیغام ہے جی عورت کے لیے بیوی اور ماں بن کر مثالی معاشرہ تشکیل دے بیوی اپنے خامد کے لیے باعث سکون و اطمینان بن جائے وہ گھر کو سعادت اور خوشیوں کا آشیانہ, آشیانہ بنا دے اور گھر کو پیار و محبت کا مرکز بنا دے مسلم نوجوان کے نام یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پہ فخر کرے اپنے ایمان کو مضبوط کرے دین کی سمجھ حاصل کرے دینی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے اپنی عقل کی حفاظت کرے یہاں شرک داخل نہ ہونے دے غلطی داخل نہ ہونے دے ذاتی اصلاح کے لیے تگ و دو کرتا رہے معاشرے کی امن و سلامتی کی حفاظت کرے معاشرے کے لیے خطرہ نہ بنے اپنا دل صاف رکھے نے عیوب کی اصلاح کرے زمینی حقائق کا اسے ادراک ہونا چاہیے اور یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی مشن ہے نیز مختلف تعلیمی شعبوں کے علمی چشموں سے سراب ہوتا رہے تعلیم کے کئی شعبے ہیں یہ توحید ہے یہ تفسیر کا علم ہے یہ فقہ کا علم ہے یہ ناح و صرف کا علم ہے تو مختلف تعلیمی شعبوں سے فائدہ اٹھاتا رہے تاکہ دین میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہے غیر مسلم ممالک میں رہیش پدیر مسلمان پر یہ باری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی اخلاق و احکام کا عملی نمونہ بنے یعنی کہ لوگوں کو صرف یہ نہ بتائے کہ ہمارا دین ایسا ہے خود بن کر دکھائے وہ اسلام کی روشن صورت لوگوں کے سامنے پیش کرے کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں مسلمان سب سے زیادہ لوگوں کے یہ بات صحیح ہے میرے بھائیوں کیونکہ مسلمان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کافر جو ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے خیر خواہ ہوا کہ نہیں ہوا وہ کافر سے کہتا ہے شراب چھوڑ دو چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی شراب کے برے انجام سے بچ جائے اور آخرت میں بھی بچ جائے وہ کافر سے کہتا ہے بدکاری چھوڑ دو چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی عزت محفوظ رہے اس کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے اور آخرت میں محفوظ ہو جائے تو مسلمان سب سے زیادہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے اور وہ ہر ایک سے بڑھ کر لوگوں پہ رحم کرنے والا ہوتا ہے مسلمان میڈیا کے نام پیغام یہ ہے کہ پیغام اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسلامی اقدار بیان کرنے کے لیے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے میڈیا کی تاثیر بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اے رسول بلغ آپ پہنچا دیں آپ تبلیغ کریں کس چیز کی ما ان ضر علی کامر کا جو آپ پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے تبلیغ کس کی کرنی ہے جو میرے بھائی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں ہارے کو کرنا چاہیے تبلیغ کرنی کے چیز کی ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا تبلیغی نصاب کیا ہے بلغ ما ان ضلع علی کام ربی کا جو اوپر سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے کہاں سے نازل ہوا ہے جو کتاب میں نے لکھی ہے میرے مول صاحب نے لکھی ہے وہ اوپر سے نازل نہیں ہوئی تو لوگوں کو کون سی کتاب دینی ہے کون سی تعلیمات دینی جو کہاں سے نازل ہوئی ہیں بلگ ما ان ضلع علیق امر اور یہ شیخ صاحب میڈیا سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہے تبلیغ کا میں ہوتا ہے پہنچانا تو کیا پہنچانا ہے لوگوں تک گانے پہنچانے ہیں فلمیں پہنچانی ہے ڈرامے پہنچانے ہیں فحاشی پہنچانی ہے اللہ کہتا ہے ما ام دلا کا مر کا لوگوں تک وہ پہنچائیں جو اوپر سے نازر ہوا ہے وہ علم تف الفاما بلکہ رسال آتا اگر آپ نے اللہ کا اوپر سے اترا ہوا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے دین کا حق ادا نہیں کیا رسالت کا حق ادا نہیں کیا باقی رہا جی لوگوں سے خطرے ہیں فرمایا و اللہ من الناس اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا میڈیا اسلام کی عملی اور زبانی دو طرح سے خدمت کر سکتا ہے نمبر ایک عملی بھی اور زبانی بھی الہاد اور رزیل سے نبرت ازما ہو کر الہاد کے خلاف بولے فحاشی کے خلاف بولے کفر کے خلاف بولے اور فکر روح اور قلب کو رزائل کی گمرائی اور منحرف افکار سے محفوظ کرے تو یہ میڈیا جو ہے یہ بہت کردار ادا کر سکتا ہے خطیب صاحب کہہ رہے ہیں امام صاحب کہہ رہے ہیں اسلامی معاشرے اور پوری امت کا عالمی برادری کے لیے پیغام حقیقی طور پہ سلامتی, سلامتی اور رحمت کا پیغام ہے اسلام دین نازل کرنے والا جو اللہ ہے خود اس کا نام ہے السلام سلامتی والا اور جو پیغمبر ہیں اسلام کے نبی علی السلام آپ بھی رحمت بن کر آئے ہیں آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں آپ نے انسانیت کو اخلاقیات بلندیوں تک پہنچایا ہے آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کا درست دیا ہے زیادتی نہ کرنے کا درست دیا ہے ادر و انصاف کرنے کا درست دیا ہے ظلم کے خاتمے کا درس دیا ہے پوری امت اس وقت تک اپنا پیغام ہو ادا کرنے سے لوگوں تک پہنچانے سے قاصر رہے گی جب تک کہ پوری امت پرتعش زندگی میں اور کھیل تماشوں میں ڈوبی رہے گی لذت پرستی میں شاوت پرستی میں کھوئی رہے گی اللہ کا فرمان ہے سنت اللہ فلین خلو من قبل ولند اللہ تبدیل یہ اللہ تعالی کا گزشتہ لوگوں کے بارے میں قانون ہے اور یہ قانون اب بھی تبدیل نہیں ہوا جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا وہی وہ تمہارے ساتھ کرے گا اس کے ساتھ ہی امام صاحب کا پہلا خطبہ ختم ہوا جس کے آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے اور مجھے اور آپ سب کو یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کیا اٹھانے کی فائدہ کیسے اٹھانا ہے جی پڑھنا ہے سمجھنا ہے عمل کرنا ہے میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں پہلے خطبے کے آخر میں میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں آپ سب بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں وہ بخشنے والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اس کے بعد امام صاحب نے دوسرا خطبہ دیا اس کی ابتدا میں بھی پہلے اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑا اور آپ کے اوپر سلام پڑا اس کے بعد کہا کہ مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں کئی ایک رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ دنیا کی زند دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں کھو جانا فتنوں کے پیچھے پڑے رہنا اور امام صاحب کہتے ہیں دل کو خراب کرنے کے لیے دنیا کی طرف جھکاؤ اور دنیا کو آخت پہ ترجیح دینے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے یعنی کہ آپ کو جتنا خراب دنیا کرتی ہے کوئی اور چیز نہیں ہے دنیا کے دھوکے میں پڑھ کر اس کے جال میں پھنس جانے کی وجہ سے مسلمان آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتا اللہ نے سچ کہا ہے کل کہ بل تو آخرہ کہ تم لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہو اللہ کیا کہہ ہے تم لوگ کس سے محبت کرتے ہو دنیا سے اور آخرت کو نظر انداز کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور اللہ تبارو تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق نہایت فرمائے توحید کے اوپر عمل پیرا رہنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ہم سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر رکھے شرک و بدا سے محفوظ رکھے اور جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک اولاد نہایت فرمائے اور جن کے پاس اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے دین کا عالم بنائے قرآن کا حافظ بنائے اللہ تبارو تعالیٰ ہم سب کو دین کے لیے کام کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹینشن دے کہ ہم لوگوں کے بارے میں پریشان رہیں کہ یہ شرک کیوں کر رہا ہے یہ بتوں کا ارتکاب کیوں کر رہا ہے یہ بے حیائی کی طرف کیوں جا رہا ہے یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ ٹینشن پیدا کر دے اللہ تبار تعلیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی توفیق نہایت فرمائے اور اللہ تبارک ہم سب کے حکمرانوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہایت فرمائے اور انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں کے اوپر آسمان والا راضی ہو اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو شریعت نافذ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تبارک ان مسلمانوں کو معاف فرمائے جو قبروں میں جا چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے ان کی قبروں کو جنت بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اور ان کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالی جب ہمیں موت دے اسلام کے اوپر دے توحید کے اوپر دے اللہ کرے کہ روزے قیامت ہمیں نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی شفات مل جائے آپ کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوسر کا پانی پینے کا موقع مل جائے میرے بھائیو اثر کے بعد انشاءاللہ وہاں پہ یہ جہاں پردہ لگا ہوا ہے اس پردے کے پیچھے اثر کے بعد درس ہوگا جو بھائی اس وقت موجود ہوں وہاں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائیں